اللہ دل رضی اللہ و تعالیٰ کیسی ہے, ہے یار یا یہ جو میرا شوہر ہے ابو سفیان یہ رجیل آدمی ہے اور لئی سی اور نماینی مجھے نہیں دیتے جم مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو جائے اتنا خرچہ نہیں دیتے میں ہاں. اس سے لے لیتا ہوں لے لیتی ہوں اتنا خرچہ میں آ... آ... آ... اس سے لے لیتی ہوں اس طرح کہ لا ہوں. معلوم نہیں ہوتا یعنی لے لے لیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کے خودی مایوک کی آپ لے لیا کرو جو آپ کے لیے کافی ہو و کی اور آپ کی اولاد کے لیے بال رضی اللہ, فال فال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اللہ, و اہل کہ جب اللہ تعالی کسی کو تم میں سے کسی کو خیر اطا فرمائے یعنی مال اطا فرمائے دینا چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ مال سب سے پہلے اپنی ذات پر فرض کرے اور وہی اپنے گھر والوں پر فرض کرے اور پھر بھی اگر مال بچ جائے تو پھر جو زیادہ قریب رشتے دار ہے گھر والوں سے زیادہ گھر والوں کے بعد جو دوسرے لوگوں سے زیادہ عزیز و اقارد ہے ان پر فرض کیا جائے ابھی آکا اللہ اللہ کے, ہے آقا ہے آقا کے اوپر جو ہے وہ مملوک کا یعنی غلام کا باندھی کا کام ہوں اس کا کھانا و کسرت اور اس کا لباس یہ آقا پر ہے وَيُ... مِنْ إِلَّا مَا اور اس مملوک سے اتنا کام لیا جائے گا اتنا, اتنا مکلف مطلب بنایا جائے گا عمل میں سے جس کی وہ رکھتا ہو اتنا کام لیا جائے گا جس کی اس کو ہمت ہو تمہارے جو بھائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہارے ماتحط. تو اللہ تعالیٰ نے جس کے بھائی کو اس کا ماتا بنایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ, خود بھی وہ اس کو کھلائے اور پہنائے جو خود پہنتا ہے اور اس کی طاقت کے اندر اندر کوئی کام ہو وہ کام لیا جائے ایسا کام اس سے نہ لیا جائے جو اس کی طاقت سے باہر ہو انکاء اگر اس سے کام لیا گیا مایا گلی جو اس کی طاقت سے باہر ہو تو, تو پھر خود بھی اس کی مدد کرے اوغل کو اتنا کام نہیں لینا چاہیے جو اس کی طاقت سے باہر ہو اور اگر لے بھی تو اس میں معاونت بھی کرے مدد بھی کرے عبداللہ ابن اللہ وجہ محمد کے بارے میں آتا ہے ایک دن ان کے پاس رمان یہ پارسی الیکرمان پارسی کلب اور یہ وکیل کو کہتے ہیں وکیل تو ان کے پاس ان کا ایک وکیل آیا تو نے عمر نے اس سے کہا کر رکھیم ہوں کیا تم نے اپنے غلام کو اس کے کھانے پینے کی چیزیں دے دی ہیں کہنے لگا نہیں کالا فرمانے لگے جاؤ خاتین ان کو دے دو نہ رس اللہ صلی اللہ وسلام خالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس من آدمی کے برہنگار ہونے کے لیے یہ بات چاہتی ہے جس شخص کی روزی رزب اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی روزی کو ضائع کر دے جیسا کمانا روک لے اور آگے ایک اور روایت کے اندر الفاظ ہے و تو فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم تو کے لیے کھانا تیار کرے اور پھر وہ کھانا لے آئے لاہر رہ اور اس نے برداشت کیا ہوں مالک پوچھیں گے کہ اس کو اپنے پاس بٹھا لے کھانا کھلائے کام مشہور قلیلا تو اگر وہ کھانا کم ہے تو پھر مانا کلی معنی کلی رن کے معنی میں تھوڑا تو خادم کے ہاتھ میں ایک یا دو لوک میں وہ چیز کا کیا مطلب آواز آ رہی ہے السلام علیکم آواز آ رہی ہے اچھا یہ حدیث نمبر تینتیس چھیالیس میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی اچھا ترجمہ دوبارہ ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت ہے رحمان اللہ وکیل آیا فقال الب اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, اس سے کہا کیا تُو نے اپنے غلام کو اس کے کھانے پینے کی چیزیں دے دی ہے قال اللہ کہنے لگا نہیں کہنے لگا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فن آپ چلے جائیے اس کو دے دیجیے اپنے غلام کو کھانے پینے کی چیزیں دے دیجیے فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابر رجل اسمن آدمی کے گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کہ وہ روک لے ہم میں یم لکھوں جو اس کے ملکیت میں ہے اس سے خوش کھانے پینے کی چیزوں کو روک لے اور روایت ان اور ایک روایت میں کپابل مر اس من آدمی کے گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کہ وہ ضائع کر دے اس کی روزی کو جو اس کی ملکیت میں آدمی ہے غلام ہے اس کی روزی کو اس کے رزب کو اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کر دے اس کو نہ کھلائے سمجھ میں आगे امید ہے چلتے ان شاء اللہ ہماری کلاس کا ٹائم چینج ہو جائے گا ہماری کلاس ہوگی چھ پندرہ سے لے کر چھ پینتالیس ٹھیک ہے جی السلام <سؤال> علیکم